دیا تو نت امروتا حق میر رب فمنقف نَارًا سرا بِهِمْ سُرَادِقُهَا صَدَقَ اللَّهُ راسی اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پڑا تھامے رکھو روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا تعلیم ہے اس کے روئے انور کے اور نہ دوڑیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر کے دنیا کو یہ محسوس ہو یہ مغالتا ہو کہ ترین و زینت الحیات دنیا یہ ذرا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا کہ بظاہر تو الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی نگاہیں دنیا کی زیبائش اور آرائش کی تلاش میں ان فقراء اور غربات سے ہٹ کر عمرا کی طرف نہ اٹھیں لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور حدود صلاحصلم کی شان نہیں تھی لہذا اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے التفات کی وجہ سے دنیا یہ محسوس کرے کہ ان کی نگاہ میں بھی وقت اور اہمیت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت اور اسباب کی ہے کسی دائی حق کے لیے یہ معاملہ بہت ہی دازک ہوتا ہے کہ ایک طرف جو حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے معاشرے کے جو اونچے طبقات ہوتے ہیں جو وہاں سرداری یا کسی اور طرح کی سربراہی کے منصب پر فائز ہوں یا ان کے پاس فراوانی ہو دولت کی اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے تو وہ بہت سے لوگوں کے برابر ہو جائے گا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کو حضور نے دونوں کو پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ان میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے ظاہر بات ہے کہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اور اس سے یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر کافی تنگ ہوا ہوا ہے جن کو ستایا جا رہا ہے اگر کوئی بڑا آدمی ایمان لے آئے گا تو ان کو بھی سہارا ملے گا جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد جو غرابات تھے فخرات تھے اور جو غلام تھے انہیں ستایا جا رہا تھا انہیں کچھ کچھ ریلیف ملا ہے اس حوالے سے ایک طرف تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے التفاق رکھا جائے تاکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے ایمان کو بھی تقویت ہو اسلام کو تقویت ہو مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے دوسری طریحیت اندیشہ ہوتا ہے کہ غربا کا دل نہ دکھے تیسری طریقے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی زیادہ جو ہے مدارات کرتے ہیں اور زیادہ التفات کرتے ہیں عمرہ کی طرف اہم لوگوں کی طرف گویا کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا کی انہیں چیزوں کی وقت ہے انہیں چیزوں کی اہمیت ہے تو یہ تین طرف کے چیز سمجھ یہ کہ یہ چکی دو پارٹوں والی نہیں تین پارٹوں والی ہے کہ جس میں کوئی داع جو ہوتا ہے وہ اس محبصے میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف تقاضا یہ ہے وہ تحریک کا دعوت کا اس جد و جہد کا اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کی طرف التفات ہو ان کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں تو کام میں سہولت حاصل ہو مدد حاصل ہو لیکن دوسری طرف یہ منفی دو اثرات بھی موجود ہیں تو اس کے مابین جو ہے حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہرحال آپ یہ کی احتیاط کیجئے کہ یہ تاثر نہ ابھرنے پائے کہ محمد کے نزدیک بھی صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت جو ہے وہ دولت مند لوگوں کی ہے فلاں سوتے بد اخلاح کلبہ ذکر نہ اور مت کہنا مانیے ان لوگوں کا یہ جیسا کہ میں نے ایک بار حارج کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا تھا سرداران قریش کی طرف سے کہ کچھ ہماری بات مان لیجئے کچھ ہم آپ کی مان لیں گے تو یہاں گویا کہ اس پہ پھر متنوع کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافر کر دیا ہے محروم کر دیا ہے آپ ان کی باتیں سنے بھی مت ان کی طرف دھیان بھی مت لیجیے بلا تو من اقبال بہت ذکر نہ وہ تباہ ہوا و کان امر ہو فوروتا وقل یہ جو مضمون ابھی ہم نے دوبارہ پڑھا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اکیسویں پارے کی آغاز میں پھر دوبارہ آئے گا کہ جب بھی شدید کشاکش کا دور آیا ہے تو اس میں یہی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں حضور کو اور حضور کے مساکت سے تمام اہل ایمان کو کہ قرآن مجید کے ساتھ تبسک جو ہے اور مضبوط کرو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو اور گہرا کرو اور اس کو پڑھنا اس کے ساتھ جو ہے اپنے اوقات کا بسر کرنا اس میں اور اضافہ کرو اسی سے تم ان شدائد اور کا مقابلہ کر سکو گے وقول الحق کو میں اور کو کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں ممن شاہ فلیومن ممن شاہ تو اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے یہ بالکل وہی بات ہے جس اردو دہر میں کہی گئی ہے کہ اماں شاکرم اور اما کپورہ ہم نے پورا اختیار دے دیا اِنَّا اما ہدینہ ہوں اما شاکر ہوں و یہ اختیار ہم نے انسان کو دیا ہے چاہے شکر گزار بندہ بنے چاہے کفران نعمت کے نبش اختیار کرے تو یہاں انداز یہ ہے کہ آپ ان کو فار سے کہہ دیں کہ میں دعوت پیش کر رہا ہوں اور تمہیں اینان لانا ہے لاؤ کفر کرنا ہے کفر کرو لیکن بین بین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کوئی گیو اینڈ ٹیک کوئی جو ہے کمپرومائز یہ ممکن نہیں ہے ٹیک اٹ اور حق ہے تمہارے رب کی طرف سے چاہے اسے چھوڑ دو تو پورے کو چھوڑنا ہوگا قبول کرنا ہے تو پورے کو کرنا ہوگا پمن شاہ فلیومن ممن شاہ فلی آترا نارا ہم نے ظالموں کے لیے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے احاطہ بہم سرا جب اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی وہ قناتوں کی شکل میں آگ ہوگی ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہی استگیسو اگر وہ پیاس سے جہاں بلب ہو کر پانی مانگیں گے یوگاسوائن کل موہل یشویل وجوگ تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے کہ جیسے بھول یہ جو محل کا ترجمہ کئی کیے گئے ہیں کھولتے تیل کی تلچٹ لاوا پگلا ہوا تانبا اور پیپ وغیرہ مان شدید ان میں اور وہ اتنا گرم ہوگا یشوین وجوہ کہ ان کے چہروں کو بھون دے گا بے سب بہت ہی بری شے ہوگی پینے کی وہ مرتفقہ اور یہ ان کے لیے ان کی آرام گاہ جو بنے گی جہنم بہت ہی بری آرام گاہ ہوگی اس کے برعکس وہی سائملٹینس کنٹراسٹ کا اسلوب ان ندین آمن و عامن جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اندیو عجر امن ناسن امن ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں ان کے اجر کو ہم ضائع کر لیں ان کا اجر بھرپور انہیں ملے گا لائے پہ رہوں جاتے لدھار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہیں وہ رہنے والے باغات ریزیڈینشل گارڈنز جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یو اللہ فیحر پہنائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے وی البسون سیاب اور خدم اور ان کو وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے سبز رنگ کے باریک ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے یعنی اوپر کا لباس جو ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا اور جو نیچے کا لباس ہوگا وہ گاڑھے ریشم کا ہوگا مستقین افیحا عال لڑائق اور وہ وہاں پر تکیا لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہو گئے تختوں کے اوپر نعمت کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا وہ مرتفقہ اور کیا ہی خوب ان کے لیے آرام دہ ہوگی پانچویں رکو میں ایک مکالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا نعمتیں جو بھی اس دور کی تھیں بھرپور دی ہیں ماددی وسائل بھرپور دے رکھے ہیں اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ اس کی طرف سے ہٹ کر ان ماددی اسباب و وسائل ہی پر جم گئی ہے اس کا توقل اور اعتماد اسی پر قائم ہو گیا ہے ایک دوسرا شخص ہے دنیاوی اعتبار سے مرف الحال نہیں ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے دنیاوی چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہے وہ اس دولت میں دادی کو کوئی نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو تمہیں چاہیے کہ ہم تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دیے ہیں اس کا شکر ادا کرو اس کا حق ادا کرو لیکن اس نے اپنے گھمن میں آ کر اسے بہت تر جواب دیا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو گویا کہ میں اللہ تعالی کا لاڈلہ ہوں چاہیتا ہوں تم جوتیاں پٹ رہے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ مجھے تم واس بھی کہو لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس سارے دولت کو اور مال و اسباب کو ضائع کر دے لیکن یہ کہ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میں نے سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کیا ہوا ہے بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا اور پھر وہ اپنے ہتیلیاں ملتا رہ گیا کفی افسوس ملتا رہ گیا اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا حالانکہ اس پورے رکو میں کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور آلیہ کا کوئی ذکر نہیں تو اس رکو میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا شرک مادی اسباب و وسائل پر اتنا تقیا ہو جائے اتنا توقل ہو جائے اتنا اعتماد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد اور توقل میرا ان مادری اسباب و وسائل پر ہے تو یہاں گویا کہ اس نے مادری وسائل و اسباب ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. اس دور میں بدھ پرستی کا شیر بہت کم رہ گیا ہے اب ستارہ پرستی کا شیر کہاں رہ گیا ہے کون لوگ ہیں جو ستاروں کو پوچھتے ہیں اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچ ہی جائیں گے ہمارا علم تو پہنچ ہی چکا ہے چاند تک ہم اتر آئے ہیں اب چاند کو کون پوجے گا یہ جو اب ساری پوجا پاٹ ہو رہی ہے وہ تو مادہ پرستی کی ہے وہ دولت کی ہے وہ در حقیقت یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے اس کا ایک شیر ہے تو یہ اس دور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ رکو اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے تو شرک کون سا کیا اس نے وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادری اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توقل کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے وزن اب لحمد وسلم رج العین ان کے لیے بیان کیجئے دو اشخاص کی مثال جالنا لحاظ عما جنت نا بن ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے وحففنا ہوا بینخلین اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے اب دیکھیے کہ انگوروں کی بیلیں ہیں اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو کھجوروں کے جھنڈ کے جھنڈ جو ہیں وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کے مابین جو, جو اس کی انگوروں کی بیلیں ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں وہ جالنا بینا ان کے درمیان کھیتی بھی تھی یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی میلے بھی ہیں اور یہ کہ کھجوروں کے کی درخت بھی ہیں کل تجنت نے آت او کو لاہا وہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے ولم تسلم بن حشیا سال ب سال پھل آ رہا ہے سال ہر سال ہو گئے ہر سال پھل آ رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توکل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یا اللہ کے عزم سے ہے بلکہ یہ کہ وہ انہی چیزوں کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ دائم ہیں اور قائم ہیں وہ فجر نہ خلال اور ہم نے ان کے مابین ایک نہر بھی نکال دی تھی آپ پاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے وہ کانا لہو سمرتھ اور اس کے میوے بھی تھے یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے وہ پھلا ہوا اس وقت انگور بھی ہیں اور کنور بھی جو ہے درخت جو ہیں لگے ہوئے ہیں اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے نظیر دادا راجے ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے کود دی تھی جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت رکھتی ہے تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی فقال علیہ صاحب ہی وہ تو کہا اس, کے اس نے اپنے ساتھی سے ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں گفتگو کر رہا اکثر واضح میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کان لہو سمر اس کے بیٹے بھی تھے اولاد بھی تھی تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات نہیں کر رہا ہے میرے بازو بھی بہت ہیں وہ دخلا جنمتا ہوں وہ داخل ہوا اپنے باغ میں ہوا ظالم الف اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے کیا مجھے دھمکا رہے ہو کہ اللہ کالا جو ہے کہیں تم میری یہ دولت سرب نہ کر لے دیکھو میں نے اس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی کوئی بات سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز لو کے جھونکے آئے تو وہ میری انگوروں کے میلوں تک نہ پہنچے یہ گویا کے سینٹینلس کھڑے ہوئے خجور ہیں کھجور کے درخت جو ہے وہ روک رہے ہیں پھر میں نے یہاں پہ آب پاشی کا نظام ہے معذ العن تبھی آباد میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت کھڑی ہونے والی ہے وما دونوں سات عقائمت میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی ہاں ڈکوسلے سے ہیں کچھ بڑوں سے سنا تو ہے اور یہ کہ ولادی تولا عر عرب بھی اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا آپ نے رب کے پاس لاجدن خیرم بنہا گن تو مجھے وہاں نازمن ملے گا بہت بہتر لوٹ کر اب اس کے اندر ایک فلسفہ ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا اللہ کے وہ منکر نہیں تھے اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں چہیتا ہوں ڈاڈلا ہوں یا اللہ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں میں نے بڑی عمدہ پلاننگ کر کے باغ بنائے ہیں سارا اس کا بندوبست کیا ہے تو یہ میری جو, جو صلاحیت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی جو میرے ہے یہ جو خیر ہے یہ کہاں چلا جائے گا آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا اور تم جیسے یہاں جوتیا پٹکھار رہو ویسے وہاں پٹکھاؤ گے وَلَا وِلَا <ربّي> اگر بالفرض ہو ہی گیا ایسا لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف لاجدن لاجد من القلابا تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا کال لہو صاحب اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے اس کے ساتھی نے وہ گفتگو کر رہا تھا اکفرتا بل نذی خلا کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا صبح میں نتھوا پھر پانی گندے پانی کی بوند سے بنایا سما سوا کر پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا اب یہاں اور تجھے کوہر کون سا کیا یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو اور رب کے ساتھ نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے تو چاہے تم اللہ کو اب اقرار کر رہے ہو لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے لاکم نہ ہو اللہ لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے وہی میرا مالک ہے آقا ہے اللہ عشری کو می اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا و اللہ اس دخل کا جنم تک اکلتا اللہ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب باغ میں داخل ہوا تو نے باغ دیکھا پھلا ہوا ہے ہرا بھرا ہے ہر طرح بڑا دل خوشگل منظر ہے تو تو کہتا ماشاء اللہ یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کود کود کر بھری ہوئی ہے ماشاء اللہ یہ جو اللہ نے چاہا جو اللہ نے چاہا یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے لا قوت الا بلّہ کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی اللہ ہی کی ہے در حقیقت یہ دین ہے اس کی اسی کی عطا ہے ان ترہنانا عقل نمین کا مالم و والدہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی فاصا ربیوتی یعنی خیرم ان جنت ایک تو مجھے تو میں اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے وہ یورسلا علیہ حسبانہ اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لوکا کا ایسا بھیج سکتا ہے میرا سمائے آسمان سے فتوس میں ہا کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ جو ایک ایسا چٹل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت نہ بال ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی تو موسم کا خزاں کا یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے اور اس میں غور یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھیجے کوئی بلا تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے یہ چشمہ خشک ہو جائے فلن تسپتی یا لہو پھر آپ پانی کہیں سے لا نہ سکے تو یہ باغ بخود اچڑ جائے گا یہ سارے امکانات ہیں مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناؤ کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکلا چور کر دے گا وہی تب معلوم ہوتا جو بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا جو اللہ کا دوست تھا اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے جس کو تانا دیا اسے انا خیروں انا اکثر و مل و والدہ تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا من آدال فاضل تو ایک حدیث قدسی ہے جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے فارسی کا شیپ بھی بڑا مزے ہے کہ قوم را خدا نہ تا دلے صاحب نامد میں درد کسی صاحب دل کے جو دل کو ٹھیس لگتی ہے درد اور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے صاحب دل ہو اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیک پہنچے تو تا دل صاحب دل نامت بدرد درد ہی قوم خدا رسوا نہ کر قوم بڑی رسوا, رسوا ہو جاتی ہے کسی ایک اللہ والے کی کہ دل کو اگر تکلیف پہنچے وہی تمیش ہمارے ہی اس کا سارا سبر سمیٹ لیا گیا اللہ تعالی نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا باغ بھی ختم ہوا اولاد بھی ختم ہوئی خاص بہا یو قل وہ کفہ ہی علامہ انفا کفی تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا جس ہم کہتے ہیں کفے افسوس ملنا وہ کف الفیا جو نے خرچ کیا تھا انویسٹ کیا تھا محنت کی تھی کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں باغ کو کہاں کہاں پودے لایا ہوگا ماں انفا کفی ہا وہ اخابیۃ اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریاں کے اوپر کیونکہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں وہ ٹیاں ہوتی ہیں چھتریاں ہوتی ہیں وہ سب اونیں پڑی وہ یقون و یاد ہے تنی لب اشرق میں اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت کیا کاش के میں نے اپنے بپ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اب یہ کون سا شرک ہے اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور کسی کا ذکر نہیں ہے کسی کی شفات کا ذکر نہیں ہے یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا آج کی ہماری ذہنیت جسے پوری کی پوری سلکوں کے اندر موجود ہے ولم تکلہ فیتوئیں انسرو نہ اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی من لا اللہ, اللہ کے مقابلے میں بما کا نہ منتصرا اور نہ ہی وہ اس کہ کسی سے انتقام لے کس سے انتقام لے سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے وہ نہ لے کل تو یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے یہ ولایا ہے واؤ کے زبر کے ساتھ والی کہتے ہیں حاکم کو مالک کو والی والی سے ولایا بنتا ہے ولی کہتے ہیں دوست پشپنا اور اس سے ولایا بنتا ہے ولایت باہمی اللہ ولی الزین اور اللہ اللہ اولیا اللہ قوف الد ضرور یہ ولایت ہے باؤ کے زیر کے ساتھ اور والی ہونا کسی کا فلاں ملک کا والی فلاں تھا یعنی وہاں کا حکمران تھا بادشاہ تھا تو یہاں کی بادشاہی یہاں کا اختیار ہونا لیکن ولات و للہ الحق کل ولایت اللہ ہی کے حق میں ہے وہ خیر الصوابم و خیر العقبہ یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے عاقبت کے اعتبار